أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم وَيَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءٌ مُحْسِنٌ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخففونك بالذين من دونه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 إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ يأتِهِ عَذَابُ إ يُقزهِ وَيحُِّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُق إَِّ زَلَّ عَلَيكَ لِنْ كِثَابَلٍ النَّاسِ بِالحَقّق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضد فإنما يضل عليها وما الحمدللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز سامعین حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للہ الزمر کی تفصیل جاری ہے اور آج چوبیسواں پارہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر بتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفصہ بسم الله الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب على الله وکذب بالصدق اس جاءہ عليه بی جہنم مثول لکافرین پس ہے بڑا ظالم من بس من کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو کزاب اللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے وہ کزاب باب دے سچائی کو اس جاءہو جب کہ وہ اس کے پاس آئی تو یہاں دو بندوں کا ذکر ہے ایک قزب اللہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور دوسرا کرزہ ب سچائی کو جھٹلانے والا ان دو بندوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا عظل مسل میں ظلمت اندھیرے کو بولتے ہیں جب اندھیرا ہو جائے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 اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دے اور اس کو دین کے کھاتے میں ڈال دے یہ بھی قدم اللّہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے بکی صدقی اور جٹلائے صدق کو سچائی کو مطلق سچائی اور صدق دو چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم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 کیونکہ میری ہر کہی بات اللہ کی بات ہے تو مجھے رسول اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی کیونکہ رسول اللہ کی بات پیش کرتے اسی طرح رسول کی طرف کو جھوٹ منصوب کرو گے تو اللہ کی طرف منسوخ کرنے کی مترادف ہے اور ایسے بندے کے لیے بڑی خطرناک وعید ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کہ من منقال علیہ مالم اقل فل یا تباہ مقاعدہ ہو جو بندہ مجھ پر ایسی باتیں کسے یا منسوخ کرے جو میں نہیں کی ہیں باتیں اس کی اپنی ہیں اور ہماری طرف منسوخ کر رہے اور اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے یعنی دنیا میں طے کر لے کہ میں نے قیامت کے دن جہنم میں ہی جانا ہے وقید شدید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 اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور صدق کو جٹلانے والے حق تو یہ ہے کہ جب صدق آ جائے کتاب و سنت آ جائے تو عامنہ مصدق نہ کہے کہ ہم نے مانا ہم ایمان لائے اور تصدیق کی سمع نا سن لیا اور اطاعت کر لی اور اگر سمعنا واسعہ ہی نہ دے کہ ہم نافرمانی کریں گے حق کو جٹلائیں گے صد کو جھٹلائیں گے تو یہ پھر کفر کی بات ہے نا ماننا اور ہے جھٹلانا اور ہے اللہ کے شریعت کو جھوٹ کہہ دینا اور قذب کی طرف منصوب کر دینا یقیناً یہ کلمہ کفر ہے اور ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم اور ولبی جاں اب صدقی وہ صداقون اور وہ ذات وہ شخصیت جا بدق جو صدق لے کر آئی بس صدق کی بات آ گئی ہے کہ جا کا مانا آنا لیکن آگے چونکہ با اس کو متعدی بناتی ہے تو لانا وہ ذات یا وہ شخص جو صدق لے کر آیا سچائی لے کر آیا وہ سداقت ہی اور اس کی تصدیق کی ولائک المتقن یہی لوگ متقی ہیں پرہیزگار ہیں ولبی جان صدق سچائی لانے والا کون ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور صدقت بھی تصدیق کرنے والا کون ہے آپ کے مومن امتی متقی پرہیزگار آپ پر سچا اور کمی اور مضبوطی مان لانے والے پوش کی تصدیق کرتے ہیں تو ان سب کو متقی کہا گیا اور بعد مفسرین نے ولوی جانب صف کہ جو سچائی لے کر آیا مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدقہ بھی جس نے تصدیق کی اس کی اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی رانا ہوئے کیونکہ آپ کی دعوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور سچا کہنے والے ابو بکر صدیق تھے تو چونکہ ان کو اولت اور سبقت کا شرف حاصل ہے اس لیے یہاں صداقۂ دہی سے مراد ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت نبی علیہ اسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں حق لے کر آیا قل تم کذب تھا وقال ابو بکن صدق تم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو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 جب دیکھو کہ ہمارا معاملہ مستحکم ہو چکا مضبوط ہو چکا اس نے سوال کیا هذا الامر يا رسول اللہ اب تک اس دین پر آپ کی پیروی کس کس نے کی ہے فرمایا کہ دو بندوں نے عبد المحر ایک غلام اور ایک آزاد غلام کون ہے بلال حرشی اور آزاد کون ہے وہ اللہ عنہ صداقتہی چونکہ پہلی تصدیق کرنے والا اب بکر صدیق ہے اس لیے بہت سے مفسرین نے صداقت دہی کا مصداق ابو بکر کو قرار دیا رولائے متقن یہی متقی لوگ ہیں حق لانے والا بھی متقی ہے حق وہ اللہ کے بیگمبر لے کر آئے مگر یہ کام بعد میں علماء نے کیا پڑھا اور پڑھ کر اپنی قوموں میں گئے حق لے کر کتاب و سنت کو لے کر اور سچی دعوت کو لے کر تو جاب صدق میں امت کے علماء بھی شامل ہیں امت کے دعات بھی شامل ہیں اور وہ سبزہ قدیم عموم ہیں جنہوں نے دعوت کو سنا اور قبول کر لیا تصدیق کر لی وہ سارے اس میں داخل اور شامل ہیں ایک ام یہی لوگ مستقیر پرہیزگار ہیں لو مائشا ہندالدین ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس لہم ان کے لیے ماں جو وہ چاہیں گے ملے گا ربهم ان کے رب کے پاس دنیا میں ان کی مرضی نہیں تھی نبی اسلام کا فرمان دنیا فج المومن و جنت القافر دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت دنیا میں مرضی نہیں تھی دنیا کی زندگی گزاری اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر کتاب و سنت کا تقید اختیار کر کے اب جب قیامت قائم ہو جنت میں داخل ہو گئے اب کوئی مجبوری نہیں اور کسی قسم کی کو کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ آزادی جو چاہیں گے ملے گا لو ماں یشعون ان کے لیے ما جو یشعون چاہیں گے وہ ان دور دن پاس ان کے رب کے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 اب ان کی پوری مرضی ہے ان کی پوری خواہش ہے دنیا میں خواہش نہیں تھی دنیا میں وہ پابند تھے اللہ کے رسول کی مرضی کے اللہ رس کے رسول کے امر کے اپنی کوئی خواہش نہیں تھی من خوف مقام رمضی بن نفسا بندہ مقام رف سے ڈر گیا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 یا جی ہوں اجرحم بے احسن اللہ خان تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ انہوں ان سے اسو اللہ عملو وہ بدترین عمل بدترین کام عملوں جو انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ وہ بدترین کام ان سے دور کر دے مثلاً ایک بندہ کافر ہے کفر کی حالت میں بدترین کام کرتا رہا شرک کرتا رہا نافرمانیاں کرتا رہا جب اسلام قبول کر لے گا عمل صالح کی طرف آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو اور عمل صالح کو اس کے بدترین اعمال کا کفارہ بنا دے گا سالے جھڑ جائیں گے اور ایک مسلمان بندہ ہے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 بل ہجرت حضیم و ماں کا نا قبل بل حج یہ حضم و قبل اور ماں کال اسلام قبول کر لینے سے ماں قبل کے گناہ گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں ہجرت کر لینے سے ماں قبل کے گناہ گر جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں اور حج کر لینے سے بھی صاحب کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کے یہ کرم اور فضل کی وسعت ہے یہ کفر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 اس کا وزن بڑھ جائے پہاڑ بن جائے وہ تو اس کے حسنات کے نیزان میں ترازو میں کتنا وزن بن جائے گا عمل ایک ہی ہے اللہ نے سات سو بنا دیا عمل سردہ کے برابر کیا اللہ نے پہاڑ بنا دیا تو لیکھی بڑھتی ہے تعداد میں حجم میں وزن میں یہی بات یہاں پر فرمائی جا رہی کہ اللہ ان کو چزا دے ان کے اجر کی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 اللہ حد اللہ صیاد ہیں حسنات اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا اجرا حسنات قیامت کے دن ایک بندہ گناہ پیش ہو رہے ہیں جب گناہ ختم ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو یہ اس کا فضل فضل کا معاملہ علیہ اللہ کافی کی کیا نہیں اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کو اب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ کافی نہیں اپنے بندے کا اللہ کافی فتح یفری کا اللہ اللہ کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی کفایت کرے گا ایک قرت میں عبادت ہو دی ہے عبد کی جمع تو مراد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ ہو مراد جملہ مومنین اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بھی کفایت کرے گا اور سارے مومنین سے بھی اللہ تعالیٰ کافی دنیا کے ہر شر سے بجھانے پر قادر دنیا کے سارے معاملے سنوار دینے پر قادر لیکن دنیا میں اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت پر شک نہ کرو بلکہ اس تکلیف کا معنی اللہ تعالیٰ اس بندے کا اجر بڑھانا چاہتے درجہ بلند کرنا چاہتے ایسا وہ رازی اللہ تعالی امتحان لیتا ہے بقدر ایمان ایمان کی ایسی قوت ہوگی ویسا امتحان ہوگا کوئی تکلیف اگر آتی ہے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 موت تک دے سکتے ہیں خطرناک امراض میں مبتلا کر سکتے ہیں دراصل آج بھی بہت سے لوگ کو آستانوں پر کوئی درخت ہے بیری کا یا پلاں کوئی اس کی شاخ توڑے گا تو خبر وغیرہ اس کی ٹانگ توڑ دے گا اور واحد بندوں نے درختوں کے درخت اکیڑ کے پھینک دی کچھ نہیں کر سکے اور کچھ کرنے جو بھی نہیں تو وہ کا بتیرہ ہے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 دنیا کا ذرہ ذرہ کھڑا ہو جائے اس کو سلجھانے کے لیے ہدایت نہیں دے سکتی اللہ کی مہر لگ گئی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکے گی فَمَن <اللَّه> جس کو گمراہ کر دینا تھا فما الحماد کوئی اس کے لیے ہدایت دینے والا نہیں ہے اللہ گمراہ کرتا ہے ان گمراہ کرنا یا ہدایت دینا اس کے ارادے کے ساتھ مشیت کے تحت ہے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 اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی منظور کی گئی من اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فمال منہاد نہیں اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا یہ ہاد کی تنقیر تنوین نکیرا مانا کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا تو یا اللہ اور جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ فمال مزل اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اللہ دل پر مہر لگا دے کوڑنے والا نہیں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 دھو کی سزا دے گا اللہ ہر شہر پر قادر تو یہ سارے معاملے اللہ کس بر ولا ان من خالق ماواتی اور اگر سوال کریں آپ ان سے وَلَئِن اور اگر الطا سوال کرے تو ہم ان سے کیا سوال من خلق قسم کس نے پیدا کی آسمانوں کو والارض اور زمین کو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 تو غیروں کو کیوں پکارتے ہو جب وہ خالق اور مالک ہے تو خالق ہی در حقیقت معبود ہو ہے وہ تو ربا کو ملنا خالقہ کو اپنے رب کی عبادت کرو وہ تمہارا خالق ہے خالق معبود ہوتا ہے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 ایک طرف اللہ کو خالق مانتے ہو مالک مانتے ہو دوسری طرف غیر اللہ کو پکارتے ہو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو یہ تضاد فکری عقیدے کا تضاد ہی کل کہہ دیجیے افرائی تم ماتا ذرون کیا تم نے دیکھا جو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کہ مالک اللہ ہے پکارتے کسی اور کو ہر شے کا مالک ہر نعمت کا مالک اللہ ہر شرط ڈالنے والا اللہ ہر خیر دینے والا اللہ یہ زبارہ قیدا پھر پکار دے کسی اور کو پوچھو ان سے نے دینے والے ضرور حل ہن کاشفا تو ضروری اگر ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی تکلیف کر اللہ مجھے کسی تکلیف کے پہنچانے کا ارادہ فرما لے حل ہن کیا وہ اس تکلیف کو کھول سکتے دور کر سکتے, دور کر سکتے زائل کر سکتے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 روکنے پر قاضر ہو نقصان پہنچانے پر قاضر ہو رحمت دینے پر قاضر ہو رحمت روک لینے پر قاضر ہو وہ مالک ہے کیوں کیونکہ وہ خالق ہے اللہ نے کائنات کو خل کر کے چھوڑا نہیں پوری کائنات کی ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی حتیٰ کہ درخت کے ایک پتے کی بھی وہ بھی اللہ کے عمر کے بغیر جھڑ نہیں سکتا گر نہیں سکتا جب خالق وہ ہر مالک وہ ہے تو کس غیر کی عبادت کا کسی غیر کو پکارنے کا سوال کیا ہوا خالقی مالک اور خالقی معبود ہے تو اس کی عبادت کرو اور جب وہی مالک ہے اسی کو پکارو اپنی حاشتیں اس کے سامنے پیش کرو مالک اس کو مانتے ہو ہاشتے کسی اور کے سامنے لے جاتے ہو یہ تضاد ہے عقیدے کا اور فکر کا ہس بھی اللہ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی الح یہ توقع توقع صرف اسی پر توکل کریں یا توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے پکار ساد تو اور بھروسہ اسی ذات پر ہوتا ہے جو آپ کا کام پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو توکل کے قابل جو توکل کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا نبی اسلام کی حدیث اللہ اللہ کم تو رب حق کا ہی لہ راجا کا اگر تم اللہ پر توکل کر لو کما حکو ہو کسی کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا جیسے پرندے کو دیتے پرندہ اللہ پر توکل کرتا ہے کا توکل کیسے یکماسم مترو ہو بتوانا یخد و خماسم مترو ہو بتوانا صبح گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ رات کو لوٹتے پیٹ بھرا ہوتا ہے کوئی بچے اگر اس کو گھونسلے میں ہوں ان کا بھی رزق لے کر آتے نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی قسم ہے نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی کارخانہ ہے صرف اللہ پر توکل تم توکل کر لو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 اپنی جگہ پر عمل کرو انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں اپنی جگہ میں بھی عمل کرتا ہوں اپنی جگہ تم بھی عمل کر لو پھر فصوفت ان قریب جان لو گے میں آتی ہے عذاب و و علی عذاب مقیم کس کے پاس آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا من یاتیہ کس کے پاس آتا ہے عذاب العذاب یخی ہے جس کو ذلیل کر دے رسوا کر دے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 مشقین مکہ کو یہ چیلنج کیا گیا تھا دنیا کا ساتھ چکھا انہوں نے جنگ بدر میں ستر صنعتی قنش قتل ہوئے یہ ستر سردار مارے گئے کوئی سے بڑی ذلت ہے ان سب کو جمع کر کے اکثر کو کلیم بدر میں پھینک دیا گیا بدر کے کنویں میں اور اللہ نبی اس سے ان سے مخاطم ہیں کہ اللہ تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ذلت کا عذاب کا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 بھائی ہل علیہ عذاب المقیم اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے؟ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب کہ انزلنا الکتاب اور الکتاب الکتاب قرآن پاک لناز لوگوں کے لیے بالحق کے حق کے ساتھ نرمی کی فصاحت آپ دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے اور اس میں پانچ چھ باتیں بیان ہوئی کتاب اتارنے والے کون ہیں ہم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 جان کے لیے فائدہ اپنی ذات کے لیے فائدہ جنہوں نے نہیں کیے ان کا اپنا نقصان آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے آپ کا کام پہنچا دینا انہی علیہ کا البلاغ آپ کا کام پہنچا دینا نستا علیہ ان آپ ان کے نگران یا داروغے نہیں ہیں پہنچانا آپ کا کام رسول اللہ اللہ کی حدیث صحیح بخاری میں ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور ایک خوفناک تمہاری حالت ہو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 الحمد للہ